اللہم صلح علیہ سجدنا و مولانا محمد مہدی ملجود والکرمی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارم سپارے سے متعلق آج خلاصہ عرصبنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور بارم سپارے میں سورہ اہود شریف کا بقیہ حصہ مکمل ہے سورہ یوسف کا آغاز ہے میرا رب فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خلق السماواتِ وَالْأَرْضَ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر فلا جادو والا ان افرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحسدوا الا يومك ي... مخروف ان اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے تو یہ سورہ حود کی آیت نمبر سات اور آٹھ ہیں ارشاد فرمایا گیا پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ... وہ اللہ قدرت والا ہے کہ جس نے چھ دن کی کلیل مدت میں اتنے بڑے بڑے آسمان و زمین کی جاد فرمائے تو اس جگہ تین طرح اظہار قدرت عجیبہ ہے اولاً اس طرح کے اتنی بڑی بلند اشیاء صرف چھ دن کی معمولی مدت میں پیدا فرما دی دو دن میں آسمان دو دن میں تمام زمینیں اور دو دن میں آسمان و زمین کی تمام مخلوق برابر تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ اس دن کی ایک ہزار سال مدت تھی تو گویا چھ ہزار سال مدت ہوئی مگر یہ قول منشاہ قدرت کے مطابق نہیں مقصود تو یہ بتانا بتانا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق اتنی تھوڑی مدت میں پیدا فرمائی جبکہ دنیا کا بڑے سے بڑا صنع کاریگر کا چھوٹی چیز بنانے میں بھی خاصا وقت لگاتا ہے دوسرے اس طرح کے دنیا بھر کے موجود یا کارندے صرف نقشہ یا ڈھانچہ بدل کر سنائی کا تمغہ حاصل کرتے ہیں کہ لوہے پیتل سے اشیاء ایجاد کر دیں اگر لوہا پیتل نہ بنا سکے خالق وہ ہے جو اصل مادے کو پیدا فرما کر ان سے مختلف ڈھانچے پیدا فرماتا ہے اسی لیے وہی معبود اور خالق کہلانے کے لائق ہے کسی اور کو خالق کہنا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے سوا اور کوئی معبود ظاہر ہے کہ ہے ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وکان ش الما فرمایا ہے اس کا عرش پانی اعظم پانی پر رکھا تھا بیچ میں کوئی خلا نہ تھا یہ تو یہ صورت سمجھ میں آتی ہے اس صورت میں اعلی فوقیت مکانی کے لیے ہوگا تو اور ان فلاسفہ اسلام کا قول سمجھ میں آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پانی پہلے پیدا ہوا پھر ارشعظم اور دونوں سے پہلے ہو ہوا تھی پھر جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تب پانی کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ایک حصہ عرش اعظم سے ملحق کے نیچے رکھا اور دوسرے حصے کو زمین کے نیچے والی جگہ میں پہنچایا گویا کہ پانی کی جگہ تبدیل ہوئی عرش اعظم اور نصف پانی وہیں اپنی جگہ قائم رہا یہ روح معانی میں ہے تو پانی کی خلقت اس طرح ہوئی کہ رب نے سبز موتی پیدا فرمایا اس پر اپنی تجلدی وارد فرمائی تو وہ پانی بن گیا پانی کو ہوا پر رکھا گیا اور پانی پر ارش کو اور یا اس طرح کے عرش اپنی جگہ تھا جس جگہ اب ہے اور پانی بھی موجود جگہ تھا درمیان میں کچھ نہ تھا پانی کے اوپر صرف ارش تھا باقی سب خلا ہی خلا تھا پہلے عرش بنا پھر ہوا پھر پانی پر تجلی ذات وارد ہوئی اس میں جوش پیدا ہوا جس سے دھواں اور جاگ بنا دھویں سے سات آسمان جاگ سے زمین جاگ کی گرمی سے پہاڑ اور دھاتیں پیدا ہوئی دھویں کو مختلف دھاتوں میں شکل دے کر آسمانوں کو مزین فرمایا اور ان آسمانوں کا حصہ پوشیتا رکھا گیا مگر ہر آسمان سے تیارے ظاہر فرما کر قدرت قائم کیا گیا اور اسی سے آسمانوں کی اصلیت کا بھی پتا لگا دو بہرحال اس میں تفصیل بہت ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے میرا پاس پروردگار ارشاد فرما پر رہا ہے سورہ حود کی آیت نمبر اڑتیس اور انتالیس ہے وقت نافل کبھی الَّذِينَ تو إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے مَنْ يَأْتِهِ عَذَاب عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَخِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِينَ وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے اور اُترکا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے اس آیت پاک میں جو فرمایا گیا کہ جب اتنے درات زمانے تک کفارِ نُو کو تبلیغ اور دعوت ایمان کا فائدہ نہ ہوا اور مقدر عذاب کا زمانہ بھی قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو علیہ السلام کو تبلیغ سے روکا اور کپار کو تسلی دی پھر وجوبی حکم عطا فرمایا کہ اے ایک خاص قسم کی کشتی بناؤ یہ امر وجوبی اس لیے ہے کہ آج بق عذاب کائنات میں فرمایا گیا تو بہرحال حضرت علیہ نے جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ بنائی اور رب کریم فرما رہا ہے کہ ہمارے نو کشتی بنا رہے ہیں اور یہاں پر یوسنا ہو جو یوسنا آواز آپ کل آ رہی ہے ہے اللہ خیرام الحمد للہ لائٹ ابھی گئی اور فوراں آ گئی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو میرا خیال ہے وائسے ہوگی آپ کو انشاء اللہ تعالی الحمد بس ابھی لائٹ گئی اور فوراں آ گئی ہے اللہ کا اللہ کلاک کرم الحمد للہ اللہ علینا سید... محمد الجود وآلہ... وبارک و وصل... سلامن صلاح... علیہ کا یا سیادی یا سی مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا, طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں آپ کو حضرت نو علیہ السلام سے متعلق عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کشت ام رونا جا رونا وفارت قلنا احملوا سيها من كل زوجين مثنين واهلكوا الا من تبقى عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا یہاں تک جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و मादा اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے, مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر چلنا اور اس کا ٹھہرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے وہی عطا جدید اور کافروں کے سوار نہ ہو کے سوار نہ ہو اب دیکھیے ان آیتوں میں بھی رب کریم نے ارشاد یہی فرمایا ہے اسی کشتی والا واقعہ کہ حضرت ان علیہ السلام کشتی بناتے رہے یہاں تک کہ ادھر کشتی مکمل ہوئی اور ادھر اللہ کا عذاب آ گیا اور ابتدائی علامت ہوتا ہے اور بابل کا فاصلہ پچیس میل کا ہے بالکل قریب ہے یہاں یہ کی تو نر جانور آتا بھائی میں قدرتی مادہ جانور ارت کیا اولا ان کی خوراک فرمایا کشتی کے سوار اتنے عرصے بغیر خوراک ہماری قدرت سے زندہ رہیں گے لہذا کسی انسان حیوان کو اتنے عرصے تک بھوک نہ لگی نہ بولو براز ہوا کشتی بالکل پاک صاف رہی اور تفسیر روح بیان نے فرمایا کہ جب گدے کو سوار کرنے لگے تو گدے کی دم شیطان نے پکڑ لی جسے وہ آگے نہ بڑھ سکا تو حضرت انہوں نے اس کو ڈنڈے مارے مگر وہ پھر بھی نہ بڑھا تو آپ نے فرمایا بڑھ ملعون اگرچہ تیرے, تیرے ساتھ شیطان ہو تو گدے کے ساتھ کشتی میں آ گیا شیطان کو گدے سے بہت پیار سب جانوروں کی بولی تسبیح ہے مگر گدے کی آواز شیطان کی خوشی ہے اسی لیے لاہول پڑنے کا حکم پر مرخ کی آواز شیتان کو بگانے والی ہے تو فرمایا گزے کو حضرت نو علیہ السلام کی بد ہے وہ ڈنڈے کھاتا رہے گا اور خچر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نار میں لکڑیاں جلدی جلدی ڈالی تو حضرت ابراہیم نے بد دعا کی اس کی نسل بند ہو گئی گرگٹ نے کچر پر بیٹھ کر پھونک ماری تاکہ آگ تیز ہو سانپ اور بچھو نے درخواست کی کہ ہم کو بھی سوار کر لو مگر منظوری نہ ہوئی اس لیے اگر کسی کو سانپ یا بچھو سے خطرہ ہو تو سلام ان علا کثرت سے پڑا کرے اور اپنے اہل کو بھی یعنی بیوی بچوں کو بھی سوار کر لو یہ درسیہ کیا ہاں ان کو مت سوار کرنا جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہ دو ہیں انآن بیٹا اور بیوی و اور اپنے اہل بیگ کے علاوہ جتنے مومن ہیں ان کو بھی سوار کر لو اگرچہ اہل بھی مومن تھے علیحدہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے حضرت نُ علیہ السلام کے مومن اہل ایک بیوی بی تین بیٹے سام جن سے عرب نسل چلی حام جن سے آ, سوڈانی نسل اور یا جن سے ترکی نسل جو ہے وہ چلی تو یہ ہے اور ان کی بیویاں یہ تینوں اس وقت شادی شدہ تھے مگر ابھی اولاد نہ ہوئی تھی اہل بیت اور حضرت تین علیہ السلام آٹھ افراد تھے باقی مومن اور ایک روایت میں تیس تیس تھے مگر صحیح یہ ہے کہ چالیس چالیس تھے جانوروں میں سب سے پہلے معمولہ چڑیا کو داخل کیا اور سب سے آخر گدے کو یا کی اولاد سے ہی یاجور ہے دنیا کی باقی نسلیں دیگر مومنوں کی اولاد سے ہیں یہ طوفان صرف نو ہی تھی اور نبی بھی دنیا میں ساڑھے نو سو سال تک صرف اکیلے حضرت نُ علیہ السلام ہی رہے اور آپ کے بعد جو ہے پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام جو ہیں وہ تشریف لائے میرا پاک پر ارشاد فرما رہا ہے اور نُ نے اپنے رب کو پکارا عرض کی اے میرے میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالاحق ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ نا بن قال رب انی اعوذبک ان اسالک ما لیس لی بہ علم و علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاء کار ہو جاؤں ان آیات مقدسہ میں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا کی تو تفصیل سے عرض کیا اے میرے رب میرا بیٹا کنعان جو میری نسل کا نسل سے ہے اور بنیاد ہے میرے گھر والوں میں ہے اور گزشتہ زمانوں میں تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو بچایا جائے تو یہ میرے اہل میں اس لیے ہے کہ ظاہراََ بیوی اولاد لونڈی غلام گھر کے رہائشی یا خاندانی قرابتدار اہل ہی ہوتے ہیں یہاں تک کہ مربوب اور متبنہ بھی اہل بیت سکونی میں شمار ہوتے ہیں اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے تو تیری ذات پاک ہے عادلوں کی عادل سب حاکموں کا فیصلہ فرمانے والوں سے بہترین فیصلہ اے رب تو فرمانے والا ہے کریموں سے بہتر کریم ہے کیونکہ کائنات تیری مشاہدہ قدرت میں ہے لہذا فیصلہ غلط کس طرح ہو سکتا ہے غلطی تو وہ کرے جس کی بعد میں کمی ہو تو بہرحال حال آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو رب کریم نے جو ہے وہ بیٹے کے معاملے سے جو ہے وہ منع فرما دیا اور جو ہے مفصرن فرماتے ہیں کہ یہ اوجبن انق یہ جو شخص تھا روہل بیان لکھا ہے کہ اس, کا اس کافر کا قز تین ہزار تین سو تیس گز لمبا تھا جو کہ اولاد نو میں آگے یعنی نسل نو میں چلا تین ہزار سال زندہ رہا یہ ہی کسی پہاڑ پر چڑھا تو اسی کمر تک مانی تھا مفصل ترین فرماتے ہیں کہ یہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے عذاب سیلاب سے, سے بچا مگر یہ غلط ہے بچا اس لیے کہ اس نے کافر ہونے کے باوجود حضرت نو علیہ السلام کی یہ خدمت کی کہ دور دور سے لکڑی درخت اٹھا کر حضرت نو کے پاس پہنچائی تھی اور یہ اتنا طاقتور تھا کتنا اتنا طاقتور تھا کہ بیس درخت پورے ایک دم اٹھا کر میلوں دوڑتا چلا کر کے میل سے محض اس لیے بچا لیا گیا کہ حضرت موس علیہ السلام کی ٹوپی سے پیار کرتا تھا اور اس طرح کی ٹوپی پہنا کرتا تھا اور کئی دفعہ حضرت موسا علیہ السلام کا پورا لباس پہن کر عظرائے لگی لوگوں کو دکھایا کرتا تھا اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی نقل بھی پسند فرمائی اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اور اس نقل کے توفیل دنیاوی عذاب سے کافر کو نجات مل جاتی ہے اگر اود بن انک کو اس کے قد کی وجہ سے نجات ملی تو وہ اتنے عرصے سویا کہاں بیٹھا کہاں کھایا کیا طوفان تو دس ماہ رہا تو یہ جو کشتی ہے سمجھے طوفان دس ماہ جو ہے وہ رہا ہے تو پتا لگا قدرت الہی نے اپنے کرم سے لئے اس لیے تمام عرصے نہ بھوک لگی نہ سونے بیٹھنے کی حاجت ہوئی یہ سب معمولی خدمت کا صدقہ ہے مگر کن نے گستاقی کی تو باوجود بیٹا ہونے کے غرض کر دیا گیا تو بہرحال تفصیل اس میں بہت زیادہ ہے میرا پاک پر ارشاد فرما رہا ہے جا کو من قبل اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کیا اے قوم میری, اے اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے ستری ہیں تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں قالو لقد علمنا ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خاطر آئے ہیں قال لو ان لي وطن بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا یہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے اور اس کی تفصیل ابھی کچھ سے پہلے ہی چونکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں لہٰذا اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ متعدد مرتبہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ مِنَّا رَبِّي رَحْمِ و دودھ اور اپنے رب سے معافی پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے یا شعیب ما نخ کثیرم مما تقول بولے اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے عرض علیکم من اللہ وَاتَّخَصْمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيَّا اِنَّ رَضِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے تو یاد رکھئے کہ حضرت شعیب الصلاۃ وسلم کا ذکر پاک یہاں ہو رہا ہے اور یہی فرمایا گیا کہ اے میری قوم والو چونکہ تم پہلے زمانہ ماضی میں بہت گنا اور ظلم کر چکے اس لیے ان گناہوں کی بخش مانگو اپنے رب سے پھر اس استغفار پڑھنے بخشش مانگنے کے بعد چونکہ آئندہ بھی تم نے اچھے آمال عہد کرنا ہے اس کے لیے توبہ کرو رجوع کرو اسی رب کی طرف یا چونکہ تم بت پرستی کرتے رہے شرک میں مبتلا رہے اس لیے استفار کرو اور ساتھ یہ بھی درس دیا گیا کہ اے میری قوم کیا میرا قبیلہ زیادہ عزت دار ہے تمہارے نزدیک اور تم کو زیادہ پیار ارے دوست ہیں اللہ کے مقابلے ابھی میں نے اب تک جو کچھ تم کو سنایا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے میرا کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ میں خود اللہ کا ہوں میری عزت اللہ کی عزت ہے میری بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے میرے در پر آنا اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تم جو مجھ پر یہ احسان چڑھا رہے ہو کہ تمہارے خاندان کی عزت کا پاس ہے میں کہہ علی ارشاد فرمائی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر مطلب عمل کریں اور ایمان لائیں و یا قوم اعملوا على مصانتكم قبوا اني معكم رحيم اور اے قوم تم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 پڑے رہ گئے اللہ اکبر یاد رکھیے جب حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی درستی سے مایوس ہو گئے تب یہ آخری نتیجہ خیز سلام فرمایا کہ اے میری قوم اب تمہاری ضدی طبیعت کا مجھے پتہ لگ گیا اب تم سے تو ہم نے نجات اور, پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہ کا تمہارا رب ایسا نہیں کہ بسیوں کو بے وجہ حالات کر دے اور ان لوگ اچھے ہیں اس حایت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کہ استقامت کے لیے پہلے شرط نماز ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ استقامت کو نہیں پا سکتا اگر چاہے پیلی مرشیدی کا دعوے دار ہو یا بڑا صوفی بنا پھرتا ہو یا مقرر بے بدل ہو یا واحد خوش بیان ہو تو یہ سب سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ جیسے مکرو فریب ہو فرمایا کہ وہ اقسبر صبر کرو اے پیارے نبی صبر پر قائم رہیے یا اے امت نبی صبر پر قرآن میں اکثر امر کے سیگے سے خطاب واحد کے سیگے سے ہوتا ہے اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم علیہ السلام کو ہے مگر حقیقتاً حکم امت کو ہوتا ہے اور نہیں کا سیدھا ہر طرح امت کو ہی ہوتا ہے یہاں بھی اسی اس روپ سے کہ اے دنیا کے مسلمانوں صبر کرو دنیا کی صحبتوں پر دنیا میں شکوانا کرو کیونکہ اس صبر کا بڑا اجر ہے مگر آخرت میں یہ اجر ملے گا اس لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی نہ ہونے دیتا ہے نہ کرے گا نیکیوں کا بدلہ ذرہ ذرہ بدلہ ملے گا نماز ہو یا روزہ یا صبر یا اچھے اخلاق یا اللہ کی چیزوں کا ادب انبیاء کا احترام اولیاء علما سے محبت تو قبر کا نور ملتا ہے تحجد کی نماز میں تو یا اللہ مجھ کو یہ چاروں نعمتیں عطا فرما آمین, آمین, آمین سورا یوسف شریف کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ یوسف شریف مشہور صورت ہے قرآن کریم کی اور اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ صلاح و سلام کا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ پاک کا جو ہے نام بھی سورا یوسف ہے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ یوسف کو تلاوت کرے اور اس پر عامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سختی یا موت کے وقت اس کی مدد کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص دنیا میں اور دین میں بڑا مرتبہ چاہے وہ ہر روز ایک مرتبہ سورہ یوسف کی لاوت کرے اور تفصیل نے عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ربی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورہ یوسف کی موت آسان ہو جاتے ہیں اور پڑھائی والا حاسدین کے حسد سے محفوظ رہتا ہے تو پرانے ٹرین میں انبیاء کرام کے واقعات درج ہیں مگر سب مختصر طریقے سے آیات طیبات کے مختلف پہلوؤں کو ہی اجاگر کرتے ہیں کسی قصہ مبارک کو مکمل رتب و یا بس اتار چڑھاؤ اور زمانہ حیات کے ہر پہلو سے بیان نہیں کیا مگر جب اسی قرآن میں قصہ یوسف کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہر لکھا یوسف شریف مطلب جو ہے اس کے فضائل بھی اگر ہیں اور بھی بڑی اس کے فضیلتیں ہیں کچھ مسائل بھی ہیں لیکن بہرحال حال ہم چونکہ مختصر یہاں پر بار بارے کا صلاح الحمد للہ فرما رہے ہیں چناتے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلی آیتیں پاک ہیں بلکہ پہراب کی آیتیں ہیں <سلام> قرآن <سلام> بے شک ہم نے اسے عربی قرآن تا کہ تم سمجھو ہم نہ قص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں یہ کہ ہم نے تمہاری طرف اس قران کی وہی بھیجی اگر کہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی یوسف لیش روشم سمر یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورج چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا بنیا کا اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے بے شک شیتان آدمی کا کھلا دشمن ہے تو دیکھیے اس آج پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت مطلب یعقوب علیہ السلام کو علم سے نوازا انہوں نے مطلب منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اس سے متعلق نہ بتاؤ اور یہیں سے سمجھیے کہ واقعہ یہ شروع ہو رہا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ صلاحم کا اور آیت میں ایک خواب سے متعلق بھی فرمایا گیا ہے کہ میں نے بات سے کہا کہ میرے گیارہ تارے اور سورج چاند دیکھیں انہیں اپنے لیے سجدا کرتے سجدہ کرتے ہوئے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور تعبیر اس کی یہی ہے کہ ان کے والدین اور گیارہ بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا تو اس وجہ سے من یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تو تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا اول قا تخت الو یوسفہ القوح کی غیابت کرنا ہے لہ <سَعُون> بولے اے ہمارے رب آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں دیکھیے یہاں پر حسد کا معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور حسد کی وجہ سے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ کنویں میں ڈال دیا جائے تو اب ظاہر ہے کہ یا تو قتل کرنا تھا یا پھینک تو ان کی توجہ جو اپنے دیگر بیٹوں کی طرف زیادہ ہو جائے اور اس گناہ کبیرہ کے بعد تم لوگ نیک جماعت میں شامل ہو جانا یہ نہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا کر خود نیک بن جائیں گے بعد میں کوئی گناہ نہ کریں گے تو اس طرح مطلب ان کا یہ ارادہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت برادران یوسف آپس میں اس موضوع پر بات یوسف چاہتا ہے کہ تم کو غلام بنا لوں اور والد بھی تم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ لہٰذا تجبیر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے بیابان میں پھینکاؤ تاکہ درندہ کھا جائے کچھ بھائیوں نے کہا یہ تو گنا کبیرہ ہے تو مطلب جو ہے ہم ایسا نہیں کریں گے بعض بھائیوں نے اس سے جو ہے وہ منع کیا سندھو ماں بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو تم انخا فر بولے اگر اگر اپنے اگر اسے بیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں فَلَمَّا ذَحَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَن يَجْعَلُوا پھر جب اسے لے گئے اور سب رائے یہی ٹھہری کی اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ضرور جتا دے گا ایسے وقت وہ نہ جانتے ہوں گے یہاں ہاں پر مطلب جو ہے اللہ رب العزت نے ان کا یہ مزید معاملہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی آپس میں جو ہے وہ بات چیت چلی پھر انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ ہمارے والد محترم ہمارے والد صاحب ہماری باتوں پر اعتماد کیجیے اور یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کل اپنی زمینوں پر جنگلی پھل خوب مطلب ہیں وہ یہ کھائیں گے اپنی مرضی سے بلا روک ٹوک کو بارگے دوڑیں گے ارشاد اکبر قبیرہ. یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا لے گا یعنی تم نے یہی بہانا سوچا ہوا ہے تو اس کلام سے ثابت ہے محبوب السلام ان کے دلی ارادوں کو جان گئے تھے ایک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس... گیارہ سال یا گیارہ سال لڑکے کو نہیں کھا سکتا جبکہ قد بھی دراز ہو اور اسی طرح اس علاقے میں بیڑی اتنے زیادہ تھے نہیں نہ ہی وہ درندوں کا جنگل تھا تیسری وجہ یہ کہ بیڑیاں ہمیشہ رات کو بچوں پر حملہ کر کے لے جاتا ہے اور وہ دن کا وقت تھا اور چوتھے یہ کہ کسی اور درندے کا ضلع ہو جاؤ کیا تم لوگ شروع سے ہی اس سے بہت غفلت میں رہنے, رہنے والے ہو لہٰذا اب بھی میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں تو بہرحال اس جواب میں بڑی حکمتیں ہیں جو کہ حضرت یعقوب داریما معدودہ من اور بھائیوں نے اسے دام و گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی وقال مکنف آکمم و علما کا غالی کا محسن اور مصر کے جس شخص نے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں گے اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام نکالنا سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں نیکوں کو تو قافلے کے سردار مالک نے اور ان کے نوکروں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ کوئی اور قافلے کا مسافر حصے داری کا دعویٰ نہ کرے آپ کو کنویں سے نکال مگر خاموش تین دن کی بھوک پیاس کنویں کی ٹھنڈک کی وجہ سے کاپ رہے تھے بھائیوں نے پوچھا یو تم نے کنویں میں تین دن کیسے گزارے اور کیسے نہ جات پائی آپ نے فرمایا ایک ایسے کرنے کی وجہ سے جو ایمان کے دل میں اگا ہے اور ہمیشہ تر و تازہ ہے اپنوں کو رلایا ہے جس نے زندہ بھی کیا ہے اور ہلاک بھی متفرک بھی جس نے آزادی بھی دی ہے اور قید بھی بے چینی بھی دی ہے انت بھی تندرستی بھی دی ہے بیماری بھی جس نے اسرار کو چھپایا بھی ہے اور ظاہر بھی وہ ایسا کلمہ ہے جس نے اس کو سنا وہ اس کا عاشق ہو گیا اور جسے عشق ہوا اس نے مخالفت نہ کی بھائیوں نے التجا کی وہ بتا دو فرمایا وہ کلمہ ارشد الہ اللہ شہد محمد اللہ ذکر <تصفح> مصطفیٰ کے صدقے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں آرام سے رہے کہ امام غزاری رحمن لکھا ہے تو بہر بھائیوں نے گھٹیا قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا اب جتنی بھی قیمت ہوتی وہ گھٹے ہی ہوتی لیکن یہاں قیمت بھی گٹیائی تھی چند گنے ہوئے درہموں میں سے جو چالیس سے کم تھے چالیس درہم ہم اس زمانے میں تولے جاتے تھے اس سے کم گنے جاتے تھے اس لیے مادہ فرمایا یعنی گنے ہوئے چند جو گنے جاتے تھے چالیس سے بھی کم درہم دن ورا علم امبی اختن امون اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبایا کہ اپنا آپا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیئے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب دینی پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا بے شک ظالموں کا بلآبرحان قزالفسن المخلین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 گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر یہ حضرت زلیحاں ہیں جن کا ارادہ اس وقت تک نہیں تھا غلط ارادے سے حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو انہوں نے اپنی طرف بلیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب بھی آپ نے سماج فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا ہر گرم نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ یہ ہمارے گنے ہوئے بندوں میں سے ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور حفاظت بھی فرماتا ہے اپنے بندوں کی چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے قبدہ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کُرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار وط انی و شاہدہ شاہدہ ان کا نقمی سہ قبدہ قبل فساد کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے دی اگر ان کا کرتا آگے اور ان کا نقمی سہ قبدہ فقدہ بت وہ اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹھی ہے اور یہ اب یہ واقعہ کیا آپ جانتے ہیں وہاں سے بھاگے دروازے جو بند کیے ہوئے تھے وہ کھلتے چلے گئے اور زلیخان نے بات پکڑنا چاہا پیچھے سے گر گیا اور دروازے پر جو ہے وہ عزیز مثر ملا انہیں دیکھ کر زلی خان ایک دم کہنے لگی کہ انہوں نے نسخے برائی کا ارادہ کیا ہے ان کو قید کر دیا سخت سزا دی جائے لیکن گواہی دینے والوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بدی کا ارادہ کیا ہوتا تو لباس آگے سے پھٹا ہوا ہوتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹھی ہے یہ بات بالکل واضح تھی عزیز مصر کے سامنے یہ بات آئی اور وہ سارا معاملہ سمجھ گیا چنانچہ قرآن کہتا ہے جب عزیز نے اس کا کُرتا پیچھے سے چیڑا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چر کر ہے بے شک تمہارا تو زلیخا کو بھی ظاہرہ بری لگی اس نے پھر یہ معاملہ کیا قرآن کہتا ہے تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند تیار کی اور ان میں ہر دیکھ کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان پر نکل آؤ جب عورتوں رہیں گے اور جلدت ضرور اٹھائیں گے اللہ اکبر تو دیکھیے یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو زلی خا کو جب یہ بات معلوم کری تو اس نے یہ سارا معاملہ اس لیے کیا تاکہ عورتوں کو پتا لگے کہ اگر میرا دل کسی پر آیا ہے تو وہ اس دیکھتا, دیکھتا ہی رہ جاتا تھا تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے انہیں خبر نہ ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا جائے اور کسی کو پتہ نہ لگے تو زلح خان کا ابھی بھی وہی ارادہ تھا اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ مجھ سے جو میں چاہتی ہوں نہیں کریں گے تو قید میں جائیں گے قرآن یہ کہتا ہے یوسف نے عرض کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اور اگر تو مجھ سے اس کا ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرح مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا اللہ اکبر تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس کی عورتوں کا مکر پھیر دیا بے شک وہی سنتا جانتا ہے پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں اور اس کے ساتھ قید خانے میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو نیکو کار ہیں اب یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ قید میں چلے گئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا لہٰذا قید خانے میں بھی لوگ آپ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے اور یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں صرف پرندے کھاتے ہیں اور دوسرے نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں تو اس کی مجھے تعبیر بتائیے تو حضرت یوسف علیہ السلط والسلام سے یہ تعبیر پوچھی گئی قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تلاش کیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے عقائد خانے کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ رب منا پالنے والا ہے یا مراد ہے بادشاہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا فر کھائیں گے اللہ اللہ, الامر اللہ اس بات حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے اب یہ معاملہ جو ہے بالکل واضح ہو گیا آپ نے تعبیر ارشاد فرما دی خواب کی اب جب تعبیر ارشاد فرمائی تو پھر کیا ہوا میرا پاک پرور فرما رہا ہے یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب میری بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے بلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا سات گائیں فربا کہ انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہری اور دوسری سات سوکھیں اے درباری اور میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو اب ان میں سے جو بچ گیا تھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی اس سے آپ میں یہ قید میں ہوں اور بے گناہ ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی گنا سے میری مراد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں بے جرم جو ہے یہاں پر قید خانے کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں لہذا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا لیکن وہ شخص بادشاہ سے ذکر کرنا بھول گیا لیکن پھر بادشاہ نے ایک دماغ یہ خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں سات دبلی گائےوں کو کھا رہی ہیں سات بالیاں ہری اور سات سوکھی بالیاں اب اس نے اپنے قوم سے اپنے درباریوں سے علماء سے یہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے اب وہ بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے ومان نخنوی اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں مجھے بھیجو اے یوسف اے صدیق ہمیں تعبیر دیجیے سات فربا گائےوں کی جنہیں سات دبری گائے کھاتی ہیں اور سات ہری بالیاں اور دوسری سات سوپھی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں شاید وہ آگاہ ہوں تو اب جب خواب کی تعبیر بتانے سے دربی تو وہ جو بچ گیا تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا ذکر جو ہے بادشاہ سے کرنا اس کو یاد آ گیا کہ میں جب قید میں ہوا کرتا تھا تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو قابو کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے اور جو فرما دیتے فرمایا وہی ہو جاتا تھا اور میں بھی انہی کی تعبیر کی تعبیر ہی سے بچا ہوا ہوں چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا یہ خواب بیان کیا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ اس کی تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں کہا تم کھیتی کرو گے سات برس لگاتار خواب ارشاد کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ تم کھیتی کرو گے سات برس لگاتار تو جو کاٹو اسے اس کی بالی میں رہنے دو مگر چھوڑا جتنا کھا لو پھر اس کے بعد سات برس آئیں گے پھر کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جن میں لوگوں کو میہ دیا جائے گا اور اس میں رف نہ چھوڑیں گے یعنی آپ نے متعلق ارشاد فرمایا بادشاہ بولا وقال ملک قَالُوا قُلْ لِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهَ الرَّسُولُ جَاءَ قال الرَّسُولُ قَالَ لَهُ قُلْ إِقَالُ علیم اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تو جب اس کے پاس آیا کہا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس پلٹ جا پھر اس سے پوچھا کیا بادشاہ تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا بولی اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی عزیز کی عورت بولی اب اصل بات کھل گئی بہرے ان کا جی لبانا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں تو یہاں پر بات بالکل واضح ہو گئی اور مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی بادشاہ کے سامنے مزید یوسف نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہ کی اور اللہ دغاب کا مطر نہیں چلنے دیتا تو بادشاہ کا مجھ پر احسان سمجھ کہ اس نے مجھے پالا پوسا میں اس کے گھر والوں کے ساتھ شاید خیال کیسے کر سکتا تھا یہاں پر بارہواں سپارہ مکمل ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تیرہویں سپارے میں بتیا حصہ ہوگا سورہ یوسف شریف کا کل مغرب طشہ اللہ نے چاہا تو ان اس کو بھی ہم سماعت فرما لیں گے تو کل مغرب طشہ ان شاء اللہ تعالیٰ تیرویں سپارے سے متعلق خلاصہ ارض کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے عامر تو چھ سات منٹ باقی ہیں جماعت میں ہم نماز عشاہ کے لیے جائیں گے خرابی کے لیے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم و رحمتہ اللہ فرما دیں لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس سننے کا کیونکہ چھ سات منٹ باقی ہیں جماعت میں اب نا کریں انشاءاللہ پھر میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر دوں گا زاکوم اللہ خیرا